بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والشلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينزلوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزرون الله النواویت ردی يقول تعالیٰ عنہ یقول الله عليه صلی اللہ علیہ وسلم يقول من يريد الله به بھی خیرن في حف الدین اللہ على محمد وعلیٰ عل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلیٰ علبراہیم آل النّا حميد مجيد اللہ مبارک على محمد وعلى عل محمد کمہ بارک تعلیٰ ابراہیم وعلیٰ علبراہیم آل النّا حميد المجید آج کی اس نشست میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو عنوان لے کر چڑنا ہے وہ عنوان ہے فقہ حنفی پر اعتراضات کا علمی جائزہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں فقہ کہتے کسے ہیں فقا کا لوگوی معنی اصطلاحی معنی ہم پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں آج کی اس درسگاہ میں فقہ کا میں وہ معنی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس کو عوامی معنی سے تعبیر کرتے ہیں اس نصر سے ماقبل حضرت استاد مکرم مولانا محمد الیاس دامت دامد برکاتم عالیہ ارشاد فرما رہے تھے ہمارا اور دیگر لوگوں کا فرق یہ ہے کہ ہم اپنی وہ زبان جو درسگاہ کی زبان ہے ہم اس کو اسٹیج پر بیان کرتے ہیں اور درس کے کی زبان میں بیان کرتے ہیں اس لیے علوم کھل نہیں سکتے استاد مکرم کی تعبیر جو فقہ کی تعریف سے متعلق ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے معلوم ہوگا عوام کو آپ نے اگر فکہ سمجھانی ہو عوام کے سامنے فقہ کا معنیٰ رکھنا ہو عوام کے سامنے اگر مبادیات فقہ رکھنی ہوں تو آپ کس طرز اور کس انداز میں بیان کریں اگر یہ چیز آپ حضرات سیکھ لیں گے تو فقہ عوام کے دل و دماغ میں اتارنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا فقہ کا لغوی معنی الفائق فی غریب الحدیث میں علامہ جار اللہ زمکشری نے اس کا معنی کیا ہے اشق و الفت ہو فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا اس لیے فقی ان کے یہاں مراد فقی سے کیا ہے الفقی فرماتے ہیں فقی اس عالم کو کہتے ہیں الدی یشک الاحکامہ ویفتشل انحقائے کہا ویفت ہو مستغل کا منہا آپ فرماتے ہیں کہ فقی اس عالم کو کہا جاتا ہے احکامات کی تہمے جاتا ہے تہمے سے احکامات نکال کر امت کے سامنے لاتا ہے نمبر دو پیچیدہ احکام کو کھولنے والا ہوتا ہے نمبر تین مغلک مسائل کا حل امت کے سامنے پیش کرنے والا ہوتا ہے اگر آپ حضرات فقہ کی تعریف سمجھ جائیں فقی کی تعریف سمجھ جائیں تو عوام کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے یہ تو ہم فقہ کی وہ لغوی تعریف کرتے ہیں جو ہماری درسگاہ کی ہے فقہ کی اصطلاحی اور شریع تعریف کیا ہے توضی تلوی میں ہے العلم <سؤال> بالا <سؤال> <سؤال> شرعیت <سؤال> من منعدلتحت تفصیلیہ آپ نے شرعی مسائل کا ان مسائل کا جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے آپ ان کا تفصیلی عدلّہ قرآن سنت اجماع اور قیاس سے ان کا جو حل پیش کرتے ہیں اس کا نام فقہ ہے یہ تو میں وہ تاریخیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو آپ حضرات درسگاہوں میں پڑھتے ہیں استاذ مکرم نے جو تعریف فرمائی ہے آپ اگر اس کی چاشنی دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عوام الناس کے سامنے اگر پیش کیا جائے عوام الناس آپ کی بات کو قبول کیسے کرتے ہیں اساظم مکرم اس کی تعریف یہ فرماتے ہیں کہ فقہ قرآن سنت اجماع اور قیاس سے ثابت ہونے والے مسئلے کا نام فقہ ہے قرآن سنت اجماع اور قیاس ان چار چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ثابت ہونے والے مسئلے کا نام فقہ ہے اب آپ قرآن مجید سے کچھ دلائل پیش کریں احادیث سے دلائل پیش کریں امت کا اجماع پیش کریں اور مشتین حضرات کا قیاس پیش کریں اب آپ امت کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم صرف قرآن اور صرف حدیث اور اسی طرح اجماع اور قیاس ان چاروں چیزوں کو لیں گے تو ظاہری سی بات ہے انسان اپنی زندگی میں جو آنے والے مسائل ہیں کما حق ہو ان کا حل جو ہے وہ قرآن و سنت سے استعمال کر سکتا ہے ماخذی فقہ چار ہیں ہمارے ہاں فکہ کے ماخذ چار ہیں نمبر ایک کتاب اللہ نمبر دو سنت رسول اللہ نمبر تین اجماع امت اور نمبر چار کیا سے مجت کتاب اللہ کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے صورت آل عمران آیت نمبر بتیس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عطی اللہ و رسولہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرنا مطلب یہ ہے کہ اگر دلیل پکڑنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے لیں گے اگر ہم نے سنت نویہ کو لینا ہو تو سنت کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے ارشادات فرامین اور اعمال آپ نے جو امت کے سامنے پیش کیے وہ بھی فقہ میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو دوسری چیز جو فقہ میں بنیاد بنتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل ان کن تم تو حبل اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو صورت عال عمران آیت نمبر اکتیس اس سے پتہ چلا کہ نبی اصلاۃ وسلام کی اتباع اس امت کے لیے ضروری ہے اور متحد کے جو دلائل ہیں ان میں سے پہلی دلیل قرآن اور اس کے بعد یہ دوسری دلیل سنت ہے تیسری دلیل جس سے متحد اپنی دلیل لے سکتا ہے اور اپنا مسئلہ حل کر سکتا ہے وہ اجماعر امت ہے ہر زمانے کے مستحدین اگر کسی مسئلہ پر اجماع کر لیتے ہیں اتفاق کر لیتے ہیں وہ بھی مستقل دلیل شریع ہوتا ہے قرآن کریم میں صورت النسا آیت نمبر ایک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ میوشاک کے رسولہ ممباد ماں تبی الحدا وی طب غیر صبیر المنین نول ما تو اللہ ونسلحی جہنم و سعت مسیرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے سامنے واضح ہدایت اور راہ واضح ہونے کے باوجود بھی جو شخص جناب حضرات صحابۂ کے نام ربی اللہ تعالی عنہم یعنی مومنین امت کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جس ڈگر پر وہ چل پڑتا ہے ہم اس ڈگر کو اس کی جانب رواں دما کر دیتے ہیں اور ہم اس کو جہنم پہنچا دیتے ہیں اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے چوتھی چیز کہ جہاں سے ایک مستحد اپنا مسئلہ نکال سکتا ہے وہ ہے کیا سے شرعی کیا سے شرعی کیا ہے کیا سے شر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز کا حل موجود ہو مجھت دیکھتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے کا حل ایک جزی میں بیان فرمایا مستحد اس جزی کو لیتا ہے اس سے ایک قانون ایک قائدہ اور ایک کلیہ لیتا ہے اس قائدہ اور کلیہ کو جہاں پر علت پائی جاتی ہے اس کا حکم لگا دیتا ہے اس کو کہتے کیاس میں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بندہ پینے کی چیز رکھتا ہے یا اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز موجود ہے اس میں مکھی گر جاتی ہے حضور علیہ سلاۃ وسلم نے فرمایا کہ اس مکھی کو اس میں ڈبو دو اور ڈبونا اس کو پورا ہے پھر اس کے بعد اب کو فرمایا کہ اس کو باہر نکال دو کیوں فنفی عہد جنا ہے شفا ان اس کے ایک پر کے اندر شفا ہے اور فی الآخر دا اور دوسرے میں بیماری ہے جبھی مکھی کسی چیز میں گرتی ہے تو پہلے اپنا وہ پر مارتی ہے جس میں بیماری ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈبو دیں گے تو اس کا وہ پر جس میں شفا ہے شفا اور بیماری یہ دونوں متوازن ہو جائیں گے لہذا انسان کو نقصان نہ پہنچے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مکھی کے بارے میں ہدایت بیان فرمائی ہے مکھی کو اس پینے کی چیز میں آپ غوطہ دیں غوطہ دے کے آپ باہر نکال دیں امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مکھی کا حکم بیان فرمایا ہے اب مکھی ایسا جانور ہے کہ جس میں ہم علت دیکھتے ہیں کہ کون سی علت ہے جس کی وجہ سے جس چیز میں پڑ جاتی ہے اگر ہوتا دے کر نکال دیا جائے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے امام صاحب فرماتے ہیں مکھی کے جسم میں وہ خون ہوتا ہے وہ خون نہیں ہوتا جو گردش کرنے والا ہو ایسا خون جو جس میں گردش کرنے والا ہو وہ مکھی کے جسم میں نہیں ہوتا لہذا مکھی جب گرتی ہے تو اس میں وہ خون نہیں ہے جو گردش کرنے والا ہو تو ہر وہ حشرات العرض جس میں ایسا خون نہ ہو یعنی جیسا مکھی میں خون ہے ایسا خون اگر موجود ہے اگر وہ چیز آپ کی پانی پینے کی چیز میں آپ کے کھانے کی چیز میں گر جاتی ہے آپ اس کو غوطہ دیں غوتا دے کے آپ اس کو باہر پھینک دیں تو جو حکم اس مکھی کے گرنے کے والے اس شراب کا ہوگا پینے والی چیز کا ہوگا وہی حکم ان حشرات الارض کا ہوگا ہم دیکھتے ہیں مکوڑے بھی ہیں چونٹی بھی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جگنو بھی ہے بھیڑ بھی ہے دیگر حشرات الارض ہیں ان میں وہ خون جو سرکولیشن اور سرکولیشن کرنے والا ہو گردش کرنے والا ہو یہ خون ان میں نہیں پایا جاتا تو مشتحد وہاں سے علت لیتا ہے اور اس مقام اور اس جگہ پر جس میں حکم موجود نہیں ہوتا علت کو وہاں پر فٹ کرتا ہے جو پہلی چیز کا حکم ہوتا ہے وہ دوسری چیز میں لگا دیتا ہے اس کو شریعت کی میں قیاس کہتے ہیں تو مشتحد جن دلائل سے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے جن مسائل کا حل پیش کرتا ہے ان کی کتنی بنیادیں ہیں چار نمبر ایک قرآن مجید نمبر دو سنت نبویہ نمبر تین اجماع امہ اور نمبر چار کیا سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ایک بار کسی بندے نے پوچھا حضرت اجماع امت کے دلیل شرح ہونے کی کوئی دلیل بیان فرمایا کہ اجماع امت بھی دلیل شریع ہے اس پر ہمیں کوئی دلیل پیش کریں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تین دن تک مسلسل قرآن مجید پڑھا اور مسلسل تین دن تک آپ اس کو ایک دن میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے جب آپ قرآن ختم کر چکے تو آپ نے اس سائل کو فرمایا کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے صورت النساء کی ومئی یوشاک کے رسول والی اس آیت سے اجماع امت کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ امت کا اجماع یہ بھی مستقل دلیل شریع ہے فقہ کی متعلق مبادیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ فقہ میں جو بنیاد بنائی جاتی ہے وہ قرآن سنت اجماع اور کیاس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ مدون نہ ہوئی تھی حضور اثرات وسلام کے دور میں مسائل کے پوچھنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل بیان کرنے کا کیا طریقہ کار تھا اس کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آج جو ہمارے زمانے میں فرض سنت واجب مستحب مستحب نفل اور حرام اور مکرو ان چیزوں کا جو اصطلاحات ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں یہ اصطلاحات حضور و اسلام کے دور میں کثرت کے ساتھ موجود نہیں تھی جناب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلط و اسلام کی خدمت میں جاتے مسئلہ ہوتا پوچھ لیتے حضور السلام بیان فرما دیتے آبل اِسلاط اسلام کو نماز پڑھتا دیکھا جو عمل حضور نے نماز میں بیان فرمایا جو عمل حضور نے نماز میں کیا صحابہ کرام نے بھی اس کو اپنی زندگی میں لے لیا تو جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام نے جو عملی نمونہ ان کے سامنے تھا حضور اثرات والسلام کی ذات اسی ذات کو نقش قدم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مسائل کا حل حضور علیہ السلات سے لیا کرتے تھے اب شاہ ولی اللہ محدث دہلی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں آج ہم دیکھتے ہیں بعض وہ مسائل جو صحابہ کو درپیش نہ تھے آج ہمیں وہ درپیش ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عم کی زندگی کے بعد ایسا دور آنا چاہیے کہ وہ مسائل جو صحابہ کرام کو درپیش نہ تھے ہمیں درپیش ہیں ان مسائل کا حل اس امت کو دے دیا جائے تو شاول اللہ محدث دہلوی کی اس بات سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اللہ اسرات والسلام کے دور میں تدوین فقا کے مبادی تو موجود تھے حضور اسرات و اسلام بیان فرماتے صاحب اپنی زندگی میں لے لیتے لیکن تو اس کو مدون کرنا اس کو لکھ لینا اس کے مسائل کا استعمال کرنا اس کی کثرت نہ ہوا کرتی تھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث مبارکہ بار کا بیان فرمائی قرآن کریم کو بیان فرمایا تو بعض ایسے امور تھے جو حضور علیہ صلاط السلام کی ذات سے نکلے میں ایک دو مثالیں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں بعض ایسے احکامات تھے جو قرآن کریم نے مطلق بیان فرمائے حضور علیہط اسلام کی احادیث نے ان اطلاقات کو تقیید کر دی ان مطلق کو آپ نے مقید فرما دیا بعض ایسے بھی تھے جن کا مفہوم عمومی طور پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس عموم میں تخصیص ڈال دی گئی اور بعض ایسا بھی تھا کہ قاعدہ کلیہ ہے لیکن حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اس قاعدہ کلیہ میں تخصیص بھی فرما دی تھی ان تین باتوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ کی جو بنیاد ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی میں پڑ گئی تھی حضور علیہ السلاطلام نے مطلق کو مقید کرنا عام کو خاص کر دینا اور عموم سے خاص جزیات کو باہر نکال لینا اور عموم سے ان کو اطلاقات سے ان کو الگ کر دینا حضور اسرات وسلام کی زندگی سے ہمیں مل جاتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو جناب فخائے کرام رحم اللہ تعالی ان کی فقہ کی بنیاد بنتی ہے قرآن کریم میں صورت النساء آیت نمبر 101 میں اللہ شعت فرماتے ہیں فلاح صلی کم ان انتق سرو مرثرات انسان کو حکم دیا گیا اگر جنگ و جدال میں ہے اگر اس کو خوف ہے ان خفتم یفتن قوم الدین کفر کہ کافر لوگ مجھے فتنہ میں ڈال دیں گے مجھ پر حملہ آور ہو جائیں گے تو انسان کو چاہیے کہ نماز قصر کر لیا کرے اس قرآن کریم کی آئس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان فتنہ دشمن میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز کو قصر کر لیا کرے قصر نماز کا تعلق قرآن کریم کے اس سے معلوم ہوا کہ صرف اس صورت میں ہے جب انسان کو جنگ کا خوف ہو جب امن نہ ہو جب انتہائی فسادات کا اندیشہ ہو تو نماز کو قصر کر لیا کرے اب نماز قصر کر لیا کرے یہ تو اس میں تھا لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں حضور صلاحت وسلام نے ہر اس سفر کو جس کو سفر شری کہا جاتا ہے آپ نے قصر کو واجب فرما دیا حضرت اعلیٰ بن عمیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت قرآن میں تو ہم ہی عائد پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ کو خوف ہو تو پھر خوف کی صورت میں آپ نے اپنی نماز کو قصر کرنا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امن کی صورت بھی ہو سفر شریف بن جاتا ہو تو ہم وہاں پر بھی جاتے ہو نماز قصر کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہی سوال جو آپ نے مجھ سے فرمایا ہے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا حضور کی خدمت میں نے عرض کیا آپ نے اسلام نے جو جواب دیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صد تصدق اللہ بہا علیکم فق بالوص قطح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے خدا تعالیٰ کا صدقہ ہے اللہ نے تم کو دیا ہے لہذا خدا کے صدقہ کو قبول کرو تو آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو صرف اور صرف تخصیص ہمیں معلوم ہو رہی تھی حضور علیہ و اسلام نے اپنے عمل سے اس میں تعمیم کر دی تو مجتہدین اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں قرآن و سنت میں تقید ہوتی ہے لیکن بعض قرائن ایسے بتاتے ہیں کہ اس تقید میں عموم ہو جاتا ہے متحد جب مسئلہ بتاتا ہے تو اس عموم کو مد نظر رکھتا ہے نمبر دو بعض دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہات وسلام نے بعض امور تھے لیکن حادیث مبارکہ میں اس میں تقیر امت کے لیے پیش فرما دی قرآن کریم آیت نمبر چھ میں ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یادین آمن اضا کم تم الاَصلاۃ فخصل وضوح کم وید یقم الامرافک وم صحب و ارجالحکم الاقابین اللہ رب العزت نے وضو کے دوران پاؤں کے دھونے کو فرض فرمایا لیکن اب احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلات و کی احادیث تواتر کے ساتھ ہیں کہ آپ علیہ السلات السلام نے پاؤں پر موضعٰ چڑھا ہو تو موضع پر مسا کرنے کو بھی جائز فرمایا تو دیکھیں اللہ تعالی نے ایک حکم فرمایا تھا حضور اللہ سرات وسلام نے اس حکم میں اپنے احادیث سے مبارکہ جو تواتر کے ساتھ تھی آپ اس میں تخیر پیدا فرما دی تو معلوم یہ ہوا جو شار شریعت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ قرآن کریم کے احکامات کو قرآن کریم کے آیات کو کما حقوق سمجھنے والے ہیں آپ نے پھر اس امت میں اس کی تشریف فرما دی اور آپ نے یہ احکامات صادر فرمائے بعض دفعہ ایسا ہوا اطلاقات تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاقات میں سے بعض خاص خاص حضرات کے لیے تخصیص بھی فرمائی ہے مثال آپ نے حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے آپ حضرات کے علم میں مسئلہ بھی ہے کہ اگر بکرا ہو تو بکرا کی قربانی کے لیے اس کی عمر کتنا ہونا ضروری ہے ایک سال کا ہونا ضروری ہے۔ ابو بردر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں ائے اپ نے سرات نے ان کے لیے اس جو قاعده عمومی تھا اس قاعده عمومی سے ان کے لیے تخصیص فرما دی اپ نے فرمایا ذهب بالجزا من الماز ولن تجزي ان احد بعدك اپ کے لیے تو کفایت کر جائے گا آپ کے بعد کسی لیے کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں ایک حکم تھا عمومی تھا حضور علیہ الصلوۃ نے ایک صحابی کے لیے اس کی تخصیص فرمادی ہے۔ اپ حضرات اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جب انسان گواہی دینے کے لیے جائے تو کتنے افراد کی گواہی شرن معتبر ہوتی ہے دو افراد کی میں آپ کی خدمت مرض کروں گا کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور الاثلاط اسلام نے فرمایا کہ ایک صحابی ہو تو ان کی ایک گواہی دو کے برابر ہے جی حضرت خز حضرت خزیمہ کی ایک کی گواہی تھی آپلیہ صلاح و اسلام نے ایک کی گواہی کو دو کے برابر فرما دیا تو خیر مرض کر رہا تھا ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فکر کی تدوین کو دیکھتے ہیں تو خاص باقاعدہ مدون نہ تھی جو صحابہ آپ کو دیکھتے تھے اپنے عمل میں لے لیتے تھے جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص خاص مواقع پر کچھ ایسے اصول بیان فرما دیا کرتے تھے کہ جو بعد والے متحدین کے لیے بطور بنیاد اور اساس کے حیثیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں سینکڑوں مثالیں ایسی ملے گی کہ حضور صلاحۃ وسلام نے اس امت کو صحابہ کرام کو اجتہاد پر قیاس پر ابھارا ہے آبل اثلات واللام کی خدمت میں حضرت ابن عباس فرماتے ایک آدمی آیا آدمی آیا اس نے عرض کیا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن میری بہن فوت ہو چکی ہے صحیح بخاری کتاب المان بن نظور میں یہ روایت موجود ہے آبل صلاحات والسلام کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ حضرت میری بہن تھی اس نے اس بات کا منت مان لی تھی کہ میں حج کروں گی میری بہن فوت ہو چکی اب ہے اب بتائیے کہ کیا حکم ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ آپ ان صحابی کو اس مسئلے کا حکم بیان فرماتے اس کا حل پیش فرماتے آپ نے حل پیش نہ فرمایا آپ نے ان سے ایک سوال کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوکان علیہ دینوں اکنتا قادیہ ہوں اگر آپ کی بہن پر کسی کا کوئی قرض ہوتا آپ اس کو ادا کر دیتے ادا ہو جاتا سابن جی ہاں نام یا رسول اللہ حضرت بالکل ادا ہو جاتا حضور نے ارشاد فرمایا فخر اللہ پھر اللہ کا یہ قرض تھا جو اس نے نظر مانی تھی اس قرض کو بھی ادا کرو اب دیکھیں حضور عیہلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں مسئلہ تو بیان فرما دیا لیکن اس مسئلہ کے حر سے قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قاعدہ اور بھی بیان فرما دیا وہ قاعدہ کیا ہے آپ نے اپنے صحابی کو اس بات پر ابھارا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے یہاں مسلمہ ہیں بعض امور ایسے ہیں جن کا آپ کو حل موجود نظر نہیں آ رہا وہ مسائل جو آپ کو معلوم ہیں ان سے مسئلہ لیں ان سے قائدہ لیں وہ مسائل جن کا حل موجود نہیں ہے وہ قاعدہ ان مسائل میں جاری فرمائیں جس طرح ان مسائل کا حل آپ کے پاس موجود ہے تو ان مسائل کا جن کا حل موجود نہیں ہے ان کا حل بھی آپ کے پاس موجود ہو جائے گا تو دیکھیں حضور صرات و سلام کے دور میں فقہ باقاعدہ مدون نہیں لیکن حضور صاحب کرام کو اجتحاد پر सियासत पर और इन فنون پر उभार رہے ہیں ताकि आप علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں وہ لیاقت ملک اور وہ قوت پیدا ہو کہ آپ کے صحابہ ان مسائل کا جن کا حل قران و سنت میں بظاہر موجود نہ ہو اپنے اجتہاد سے مسائل بیان فرما سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اپ علیہ الصلوۃ نے یمن میں بھیجا اپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیف تقدی معاذ اذا اورد لك القضاء اے معاذ لوگ آپ کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے مسئلہ پوچھیں تو آپ کیسے مسئلہ بیان فرماؤں گے حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ بکتاب کتاب اللہ میں آپ اللہ کی کتاب سے مسئلہ بتاؤں گا فائل تجد فی حضوریہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے آپ نے عرض کیا فبِ سنت رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کی سنت سے مسئلہ بتاؤں گا آبلیہ صلاۃ اسلام نے پھر فرمایا فاع تجد فی اگر آپ سنت میں بھی نہ پائیں تو نے فرمایا اجتہد و کہ میں اجتحاد کروں گا کیا مطلب قرآن اور سنت کو دیکھوں گا وہاں سے اصول لے کر آنے والے اور پیش آمدہ مسائل کا حل امت کو دوں گا اس پر حضور السلاطلام کتنا خوش ہوئے آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپلیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے فدورب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد رہ حضوریہ صلاطلام نے حضرت معاذ کے سینے پر ہاتھ مارا اور آپ السلام نے ارشاد فرمایا الحمد للہ اللہ وقفہ رسول رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم بما الداب رسول اللہ میں اس اللہ کی بڑی تعریفیں کرتا ہوں جس اللہ نے اس رسول کے رسول یعنی اس اللہ کے فرستادہ اور ان کے رسول اور ان کے کارندہ جو بھیجا جا رہا ہے ان کو اس چیز کی توفیق عدا فرما دی جس سے اللہ کا پیغمبر راضی ہے تو معلوم ہوا حضور صلاحت و اسلام جہاں اپنے صحابہ کرام کو اجتہاد پر ابھار رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے اجتہادات کرنے اور ان کے اس موقع پر کہ ہم اجتہاد کریں گے حضور علیہ صلاحت والسلام تائید بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کا دل بھی ان کا بڑھا رہے ہیں کہ واقعی آپ اجتہاد کریں تو آپ علیہ اللاط نے قاعدے بھی دیے ہیں قوانین بھی دیے ہیں صحابہ کرام کو ابھارا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر اس بات پر بھی ابھارا ہے اگر کوئی مستحد انسان ہو مسئلہ بیان کرے مسئلہ ٹھیک بیان کرے دو اجر ہیں مسئلہ اگر خطا ہو جائے تو پھر بھی فرمائے کہ ایک اجر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک ہزار بانوے میں اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ادا حکم الحاکم و فج تحدہ وا اجران اگر کوئی مستحد مسئلہ بیان کرے مسئلہ ٹھیک بیان کرے فرمائے اس کو دو اجر ملیں گے ون استحدہ واقعہ اگر مسئلہ بیان کرتے ہوئے خطا کر جائے فلاح و تو اس بندے کو ایک اجر ملے گا آپ علیہ السلاط السلام کی احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اللہ صلاط صحابہ کو ابھارتے ہیں کہ آپ پیش آمدہ مسائل کا حل نکالو بنو قريدہ میں حضور الاصلاط والسلام نے اپنے صحابہ کی جماعت کو بھیجا آپ نے فرمایا لات سىسرا اللہ الا فى بنى قريدہ اے میرے صحابہ کی جماعت آپ جا رہے ہو اپنی نماز بنو قريدہ جا کر پڑھنی ہے ان کے بستی میں جا کر پڑھنی ہے صحابہ کرام جب گئے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن بنو قريدہ کی بستی ابھی دور تھی تو ان میں سے بعض اصحاب نے فرمایا یہ کہا کہ حضورِ اصلاۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سفر کر رہے ہو آپ اتنا جلدی پہنچ جاؤ گے کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو گے حضور کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ فرمانا چاہتے تھے کہ اگر نماز کا وقت بھی ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھو حضور کا مطلب یہ نہیں تھا لہذا ایک جماعت صحابہ نے نماز رستے میں پڑھ لی وقت پر جو صحابہ کرام کی دوسری جماعت تھی انہوں نے فرمایا ظاہر حدیث کو دیکھا کہ حضورِ اثلات اسلام کا فرمانا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. بنو قردہ انہوں نے بنو قردہ تاخیر سے پہنچے مغرب جا کر پہنچے نماز انہوں نے قضا کر دو قضا نماز پڑھی یہ دو معاملات ہیں جب واپس مہم سے تشریف لائے حضور کی خدمت میں آپ علیہ سلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا معاملہ حضور کے سامنے پیش آیا تو حدیث مبارک میں روایت ہے فلم یو انف اہ واہ حضور صلاحت وسلام نے ان میں سے کسی ایک کو بھی سرزرش نہیں فرمائی معلوم یہ ہوا کہ ان میں سے ظاہری بات ایک کا اتحاد تو صحیح ہوگا اور ایک کا کیا ہوگا خطا ہوگا لیکن حضور علیہ و اسلام نے کسی کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے غلط کیا آپ نے درست کیا بلکہ آپ نے کسی پر بھی سرزرش نہیں فرمائی اس سے یہ معلوم ہوا تین چار باتیں میں نے آپ خدمت میںرض کی فقا کی تدوین کے حوالے سے حضور صلاحت والسلام کے دور میں فقا کی تدوین کا وہ ترتیب نہ تھی جو بعد کے دوار میں ہوئی آپلیہ السلام کو صحابہ دیکھتے عمل میں لے لیتے حضور سے سوال پوچھتے حضور بتا دیتے آب علیہ السلام خود صحابہ کرام کو اشتہاد اور قیاسات پر ابھارا کرتے بعد دفعہ فضیلت بیان کرتے اجروں کی فضیلت بیان کرتے اور صحابہ کرام اشتہار کر کے آتے چونکہ اشتہاد سے فائض ہوتے حضور علیہط وسلام کسی کی بھی سرز فرماتے تھے حضور علیہات والسلام کی زندگی میں ہمیں فقا کی تدوین کے تعلق یہ بنیادی اصول ملتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں کئی ایسے صحابہ کرام تھے جو اجتحاد کی صفت کے ساتھ متصف تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنتے ہیں آپ نے بھی اپنے اجتحاد کے لئے وہی طرز اختیار فرمائے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوکر صدیق کے پاس اگر کوئی جھگڑا آتا آپ اس کا حل قرآن کریم سے بیان فرماتے اگر قرآن کریم میں حل ملتا اگر حل نہ ملتا تو آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ خاطر رکھتے اگر سنت رسول سے بھی نہ ملتا تو پھر آپ اکابر صاحب کرام اور روسائے صحابہ کرام کو جمع فرماتے ان سے رائے لیتے اور پھر جو رائے منتخب حضرات صاحبہ کے تھے پھر اسی پر عمل پیرا ہو جاتے تھے اس سے معلوم ہوا جناب ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان ہو ان کے دور میں بھی ایسا تھا کہ قرآن اور سنت کے بعد حضرات اشتہاد اور قیاس کی باتیں فرمایا کرتے تھے حافظ ابن قیم نے علام المقعین نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان ہوں ان میں سے وہ حضرات جو فتو دیا کرتے تھے ان کی تعداد ایک سو تیس سے کچھ اوپر ہے یہ حضرات فتویٰ دیتے تھے اور ان فتویٰ دینے والے حضرات سے دیگر صحابِ کرام رضی اللہ عنہ فتویٰ لیتے تھے اور ان فتویٰ پر عمل کیا کرتے تھے اس کے بعد ہم آتے ہیں دور تابعین کی طرف تابعین کا دور وہ درکشاں اور واضح دور ہے کہ جس میں صحاب کرام رضی اللہ عنہ کی بھی جم غفیر موجود تھی صحاب کرام کے فتویٰ بھی موجود تھے حضور اسرات وسلام کی سنت مبارکہ بھی موجود تھی جناب باری تعالیٰ کا کلام بھی موجود تھا ان تمام چیزوں کی موجودگی میں کا دور ایسا دور ہے کہ جس میں متحد حضرات بڑے کثرت سے ہوئے ہیں میں آپ حضرات کی خدمت میں چار چار ان شہروں کا تذکرہ کروں گا کہ جن شہروں میں بڑے بڑے فوکہ ہاں پائے جاتے تھے مکہ میں مجاہد حضرت اکرمہ حضرت عطا بن ابی ربا حضرت امر بن دینار حضرت مسلم بن مسلم یہ حضرات مکہ میں پائے جاتے تھے بڑے پائے کے متحد تھے مدینہ منورہ میں حضرت امام سعید بن المسیب عروہ بن زبیر سالم بن عبداللہ قاسم بن محمد امام باخر امام نافع اور امام ربیعۃ الرائے ربیعۃ الرائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں بصرہ میں جو حضرات پائے جاتے تھے ان میں امام ابو العالیہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن بصری حسن بن اب الحسن اور محمد بن سیرین یہ بھی بصرہ میں موجود کوفہ کے اندر جو حضرات پائے جاتے تھے علقمہ بن قیس، حضرت اسود بن یزید سعید اپنے جبید اور امام و منیفہ کے استاذ حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالی تو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں وہ سنہری ابواب تین عرض کیے ہیں کہ جن ابواب میں باقاعدہ طور پر فقہ تو مدون نہ تھی لیکن چیدہ چیدہ طور پر مختلف اقران اور مختلف آیان اس امت کے اس کے متعلق اپنے اصول اپنے ضوابط اپنے قواعد اور قولے بیان فرماتے تھے مدون نہ تھی آپ حضرات میں سے وہ حضرات جنہوں نے امام ابن البی شعبہ کی کتاب مصنف اور امام عبدالرضاق کی کتاب مصنف دونوں نے مصنف لکھی ہے امام عبدالرضاق کی وفات دو ہجری اور امام ابن البی بکر ابن ابی شعبہ ان کا نام ابو بکر ہے ان کی وفات دو سو ہجری میں ہے آپ اس میں دیکھیے تابعین حضرات میں سے کثرت سے ایسے ہیں کوئی ہزار ہاف فتح ہوں گے مسئلہ ان سے پوچھا گیا انہوں نے مسئلے کا حل بیان فرمایا مسئلہ پوچھا گیا مسئلے کا حل بیان فرمایا ابن وبی شیبہ نے اور امام عبدالرزاق ان حضرات نے ان تابعین کے فتوا کو نقل کیا معرض کروں باقاعدہ طور پر فقہ کو مدون کرنے کا سحرا ان حضرات کے سر پر نہیں تھا اب آتے ہیں باری ہے اس بات کی اور اس بات کی جانب ہم آتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جن کے سر پر فقہ کے مدون کرنے کا سہرا موجود ہے ہم دیکھتے ہیں امام جلال الدین سوتی رحمۃ اللہ علیہ متوفع 911 ہجری آپ فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور آپ کے فضائل میں سے یہ بات ہے انہو اول من اولد علم شریعہ ورتبہ ابوابن سمت تابا مالک ابنسن فی ترتیب المعطیٰلم اب حنیفت احدوم آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل آپ کے مناقب اور آپ کے بلند مقامات میں سے ایک بات یہ ہے امام ابو حنیفہ پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ کو باقاعدہ طور پر مدون فرمایا ابواب کے ذریعے اس کو مرتب فرمایا اور اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معتم میں اسی ترتیب کو منوزِ خاطر رکھا یہ ایسا کام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پہلے کسی نفر نے نہیں فرمایا تو میں آپ کی خدمت میں ان تمام گزارشات کا حاصل ہی نکلا کہ ہم فقہ پر اعتراضات سے قبل یہ تو سمجھیں کہ فقہ کس طور پر ہمارے پاس پہنچی ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واحد اولین شخصیت ہیں جنہوں نے اس کے لیے باضابطہ کمیٹی بنائی اپنی ذات پر ہی بھروسہ نہ فرمایا چالیس رکنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمیٹی بنائی اور آپ کی کمیٹی کیسی تھی آپ کے جو شورا کے ارکان تھے وہ کیسے تھے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام بحنیفر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنی فرحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ ماہرین فن اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے لغات کا فرد ہے وہ بھی آپ کی مجلس میں ہوا کرتا اگر حدیث میں ماہر ہے وہ آپ کی پاس ہوتا اگر کوئی شخص تفاصیر میں ایک مجتحاد اشتحادانہ شان رکھتا ہے وہ بھی آپ کی اس کمیٹی کا ایک ممبر ہوتا تھا امام ابو و حنیف اللہ علیہ نے اپنی اس کمیٹی کو جمع فرمایا آپ نے جو اپنی کمیٹی کو بیان فرمایا امام محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب رد المحتار میں ارشاد فرمایا ہے امام ابو حنیفہ اللہ علیہ نے اپنے ان تمام سرکردہ علماء اور اپنے تمام سرکردہ صاحب کو جمع فرمایا آپ نے ایک خطاب ان کو فرمایا آپ نے فرمایا انی الجم تو حاضل میں نے اس فقہ کی باغ سنبھال لی ہے بس رج تو لکم اور میں نے تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے فعین جالونی علی النار پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں میری مدد کرو لوگوں نے مجھے جہنم پر آڑ بنا لیا کیا مطلب میری فکا پر ان لوگوں نے اعتماد کیا تاکہ جہنم سے بچ جائیں لہذا میری آپ مدد فرمائیں اب ان ارکانے کمیٹی میں کون ایسا شخص تھا جو کس کس فن کا ماہر تھا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ کی کمیٹی کے عراقین ہیں عراقین ایسے نہ تھے جو عام افراد ہوں اراکین اپنے فنون میں اور اپنے میدان کے بہت ماہر اور شاہ سوار ہوتے تھے امام ابنِ کرامہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم امام وکی کے دربار میں بیٹھے تھے ان کی خدمت میں تھے کہ آدمی آیا اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ اختہ ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے بیان کرنے میں خطا کی ہے امام وکیب ان جرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے مرکزی راوی ہیں جب انہوں نے یہ بات کی تو امام وکیل رحمۃ اللہ نے سروں پر اٹھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے خطا فرما سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ظفر جیسے وہ اصاب موجود ہیں جو فن حدیث اور قیاس کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور آپ نے فرمایا اگر حدیث کے میدان میں دیکھ لیا جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ بن ذکریہ ابی زائدہ حفظ بن غیاس جیسے افراد موجود ہیں یہ ماہرین ہیں علم حدیث کے اندر اگر انسان علم لغت کو دیکھتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لغت کے میدان میں جو شخص گزرے ہیں فرمایا قاسم بن مان یعنی عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود جیسے افراد اس کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محفل نشیں ہوتے ہیں فرمایا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تقوی اور پرہیزگار لوگوں کو تو وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں فرمایا ان میں فضیل بن آیاز ہیں داؤد بن نصیر اتائی ہیں یہ ایسے افراد ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چالیس رکنی کمیٹی کے اراکین میں شمار ہوتے ہیں ہر مولا ہیں فنون کے امام اور شاہ سوار ہوتے ہیں حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خطا بھی کر جاتے یہ ایسے افراد تھے جو امام و حنیفہ کو خطا کے خطا کی جانب سے پھیر کر ان کو صحیح اور امام حنیفہ کو خطا کی جانب سے پھیر کر ان کو صحیح طرف لگا دیتے جب امام ابو حنیفہ کا ساتھ ایسے افراد موجود ہیں تو اے نوجوان تو کیسے کہتا ہے کہ اختہ ابو حنیفہ اس واقعے سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام محنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو افراد اس فقا کی تدوین میں اور فقہ کے مدون کرنے میں موجود تھے وہ افراد عام افراد نہیں تھے اپنے فن کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے امام ابو محنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کے مدون کرنے کا طریقہ کار کیا تھا میں دو چار باتیں از کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں امام اسحاق بن ابراہیم فرماتے تاریخی بغداد جلد نمبر بارہ اور صفحہ نمبر تین سو آٹھ پر آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ افراد اور وہ شاگرد جو امام صاحب کے ساتھ مسائل کا مذاکرہ کرتے ان میں امام ابو یوسف امام ظفر امام داود تائی امام اسد بن عامر امام عافیہ العودی امام قاسم بن مان امام علی بن محصر اور امام حبان یہ افراد امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے اور جب تک امام عافیہ موجود نہ ہوتے آپ فرماتے کہ ابھی بحث کو ٹھہراؤ بحث رکی رہتی جب وہ تشریف لاتے و بادشاہ شروع ہو جاتا اگر ان کی رائے موافق ہوتی تو مسئلے کو لکھ لیا جاتا اگر امام عافیہ کی رائے ان حضرات کے موافق نہ ہوتی آپ فرماتے معاملے کو تھوڑا سا مؤخر کرو ابھی خوب بحث و تمہیز کرو تاکہ مسئلہ خوب روشن ہو جائے بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا ایک مسئلہ اس مجلس کے سامنے آیا اس مجلس نے اس مسئلے پر بحثم بادشاہ کا کئی کئی دنوں تک بعد فیسو مہینوں تک اس بحث و تمخیص کا سلسلہ چلا رہتا جب تک وہ مسئلہ روز روشن کی طرح آیا نہ ہوتا امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو لکھواتے نہیں تھے اور بعد دفعہ ایسا مسئلہ پیش آیا مناقب کے موفق مکی میں امام ابو المعید الخارزمی فرماتے ہیں ایسا مسئلہ پیش آیا تو خادو فیحہ صلاست یامن بالغذات امام صاحب اور امام صاحب کی تدوین فقہ کمیٹی تین دن تک صبح اور شام بیٹھے رہے تاکہ اس مسئلہ کا حل نکالے اب میں حیران ہوتا ہوں اور آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ افراد جو امام و کی اس عظیم الشان کمیٹی اور ان کے بیان کردہ مسائل پر اعتراضات کی بچھار کرنے کے درپے دن رات ان کا وطیرہ لگا رہتا ہے ان کے عقل پر ماتم کی سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ امام صاحب کے تلامزہ اور آپ کے اصہاب اتنے جید اور اتنے اعلیٰ ہستیوں پر فائز تھے تو وہ کیسے ان مسائل کے بیان کرنے میں خطا کر سکتے ہیں اور بعد دفعہ ایسا تو ہوا کہ امام و رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل بیان فرمائے وہ کتنے مسائل بیان کیے اس کے بارے میں جو روایات ہیں امام جلال امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذیل الجواہر المضیہ امام قرشی کی کتاب اس کے ذیل لکھے ہیں آپ کی وفات دس سو چودہ ہدری میں ہے آپ نے جو ذیل لکھے ہیں آپ نے فرمایا امام و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنا سے جو مسائل استعمال کیے ان کی تعداد تراسی ہزار ہے سی ہزار مسائل اس کمیٹی نے قرآن سنت سے بیان فرمائے جامع المسانید نے امام ابو المعید الخارزمی نے امام و حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی پندرہ مسانید جمع فرمائی ہیں ان تمام کو نام دیا جامع المسانید کا جامع المسانیت کا مقدمہ آپ نے لکھا ہے اس مقدمے میں فرماتے ہیں کہ امام محنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مسائل اصولی طور پر بھی اور وہ مسائل جو آپ نے جزیات کے طور پر استمباد فرمائے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں وقت کیلا بلغت مسائل وبی حنی فتح خمسامت الف کہ آپ کے بیان کردہ استمباد کردہ مسائل کی تعداد پانچ لاکھ کو پہنچ گئی ہے آپ اندازہ کیجئے اتنے عظیم الشان ہستی جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے امت کے سامنے اتنے تگو دو کے ساتھ کوشش اور جد و کے ساتھ فقہ حنفی کو مدفن کر کے پیش فرما دیا ہے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں فقہ سے متعلق اس کا لغوی استرائی معنیٰ اور تدوین فقہ کے تھوڑے سے مرائل رکھے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہ کتنا مبارک علم ہے جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے جناب باری تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو کہ تمام مسلمان جنگ کے کارزار پر چلے جائیں اور جہاد پر چلے جائیں فرمایا ایسا نہ کریں ہر جماعت میں سے ایک ایک بندہ رہ جائے اور وہ دین میں توقع حاصل کریں حضرت معابع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرایا فرمایا اللہ خیرن اللہ بی الد الد فی الدین اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھرائی کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں حیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مقولہ اور فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں تفق ہو قبل تصود تصود سیادت سے ہے سیادت اور امیر اور اپنے لشکر کا بڑا آپ کو بنایا جائے اس سے قبل آپ فقہ حاصل کیجئے معلوم ہوا کہ فقہ بہت عظیم الشان علم ہے فقی بہت عظیم المرتبت انسان ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادی مبارکہ میں اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے قول اور عمل سے فقہ کی عزبت اور فقہ کو کا مقام ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے چونکہ ہمارا مسئلہ غیر مقلدین سے متعلق ہے غیر مقلدین دو قسم کی چیزیں ہمارے سامنے پیش کریں گے سب سے قبل غیر مقلدین نفس فقہ کو برا کہیں گے نمبر دو غیر مقلدین مسائل فقہ کو برا کہیں گے نفس فقہ کو برا کہیں گے میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر پیش کر رہا ہوں غیر مقلدین نے اس کو لکھا ہے کے دہل لکھا ہے بڑے دھڑلے سے لکھا ہے انہیں کیا لکھا محمد اکرم نسیم ججہ غیر مقلدہ تفہیم سنت اس کی کتاب ہے اس کتاب کے سفر نمبر 461 پر اس شخص نے لکھا ہے کہ فقہ حدیث کا پھل نہیں بلکہ بےغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہے آپ حضرات حیران ہوں گے کہ یہ شخص فقہ کی مخالفت میں اور فقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقہ کے متعلق احادیث میں واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا یہ حضرات فقہ کی دشمنی میں کس درجہ تک جا سکتے ہیں انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا ایک تو یہ نمبر دو شمع محمدی ان کے بھی حوالہ پیش فرما رہے تھے محمد جونا گڑی ان کا ایک عالم گزرا ہے محمد جونا گڑی گڑی کے کتاب ہے شمع محمدی شم محمدی اب کتاب نے کتاب کے ٹائٹل پر عبارت موجود ہے لکھا ہے شمع محمدی ایسی کتاب جس کے ملاحظہ کے بعد ہر شخص یقین کر لیتا ہے کہ فقہ اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے تقلید شخصی اور پابندی فقہ کا لہسن پیاس اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت کے من و سلوا سے دستبرداری حاصل کر لی جائے مطلب یہ نکلا انسان کو فقہ کا لہسن اور پیاز اس وقت ملے گا جب وہ قرآن و سنت کے من و سلوہ کو چھوڑ دیتا ہے میں حیران ہوتا ہوں ہمارے فقہ کی بنیاد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہمارے فقہ کی بنیاد ہی قرآن و سنت پر ہے تو وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ فقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو اپنی عقل کا اور اپنے فہم کا علاج کرنا چاہیے ہمارے علماء نے لکھا ہے ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بے شمار جگہوں پر موجود ہے کہ ہمارے فقہ کی بنیاد کتاب اور سنت پر ہے جو شخص یہ کہتا ہے فقہ لینے کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑنا پڑے گا یوں سمجھے یا تو اس نے ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کیا یا یہ ہے کہ ہمارے افکار کی ترجمانی نہیں کر رہا بلکہ وکیل بلا توکیل بن رہا ہے تو خیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تدوین فقہ و فقہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں فقہ حنفی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے چیدہ چیدہ اعتراضات ہم آپ کی خدمت میں میں پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا اعتراض جو غیر مقلدین کی جانب سے فقہ حنفی پر ہوتا ہے پہلے اعتراض کو سمجھے عبارت آپ کے سامنے ہے اعتراض سمجھے پھر جس یہ سمجھے کہ اس کا جواب ہم نے کیسے دینا ہے اعتراض یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یہ بات موجود ہے کہ خون کے ساتھ اور پیشاب کے ساتھ صورت الفاتحہ کا لکھنا جائز ہے یہ وہ مسئلہ ہے ضرب نامی کتاب ضرب نامی اخبار چھپتا ہے کراچی سے حرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاطم العلیہ شیخ الاسلام آپ نے مقالات اپنے لکھے ہیں آپ کے مقالات میں ایک علاج حرام چیزوں سے علاج کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے آپ نے مستقل اس فکی مقالات آپ نے مستقل اس پر ایک مقالہ لکھا ہے اس مقالے میں بھی اور آپ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی فتح علم علم کا تک ملا اس میں بھی آپ نے ایک عبارت نقل فرمائی مقلدین نے اس عبارت کو بھی لیا اپنی کتاب اپنے اخبار جس کا نام میں نے عرض کیا ضرب حق اس اخبار پر لکھا کہ مفتی محمد تک عثمانی کے نزدیک صورت الفاتحہ پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے اور وہ طوفان بچایا کی العمان و حضرت شیخ الاسلام دامت برکات المعالیہ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس عبارت کو صرف اور صرف نقل کر رہا تھا جس طرح جب انسان تحقیق کرتا ہے مختلف عبارت نقل کرتا ہے میں نے صرف اس طور پر عبارت نقل کی تھی نہ میں یہ اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھتا ہوں اور نہ اس بات کو جائز سمجھتا ہوں کہ صورت الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے آپ نے اس بات سے دستبرداری کی لہذا اس سے غیر مقلدین کا منہ بند ہو گیا لیکن آئے روز غیر مقلدین جو اعتراضات کرتے رہتے ہیں ان میں یہ اعتراض ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اس نشست میں اس کا جواب دے دیں اس اعتراض کے لیے انہوں نے جو کتاب پیش کی ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ نے مسئلہ لکھا آپ عبارت پیچھے دیکھیں رد المحتار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا لافا اگر کسی بندے کی نقصیر پھوٹی فقت بل فاتحتہ بے دم اعلیٰ جب ہاتی ہی وان فی جاز بل بول آپ نے فرمایا اگر کسی بندے کی نقصیر پھوٹے اور اس نقصیر کے خون کے ساتھ اپنی پیشانی پر یا اپنے ناک پر صورت الفاتحہ لکھتا ہے تو صورت الفاتحہ لکھنا شفا کے حاصل کرنے کے لیے جائز ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ پیشاب کے ساتھ یہ بات لکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے یہ عبارت آپ حضرات کے سامنے ہے غیر مقلد اس اباروں کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو حنفی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے صورت کی توہین کرتی ہے کہ قرآن کو انہوں نے صورت کو پیشاب اور اور خون کے ساتھ لکھنے کو جائز قرار دیا ہم اس کے جواب میں جو باتیں عرض کرتے ہیں آپ حضرات سے میں درخواست کروں گا بڑی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سمجھیں اور جا کر ان کو سمجھائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم فقہ انفی میں یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ انفی اس بات کی واضح شہادت ہے کہ ہماری فقہ میں قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا بھی جائز نہیں ہے جو فقہ اور جو لوگ بغیر وضو کے قرآن مجید چھونے کو جائز نہیں سمجھتے ان کے بارے میں یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ افراد قرآن مجید کو پیشاب یا قرآن مجید کو خون کے ساتھ لکھنے کے قائل ہیں دیکھیں مذہب حنفیہ میں بغیر تہارات کے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں بدائے سرائے میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ, کا اللہ فرماتے ہیں لا یجوز وال مہدے سے موت سن ادا الاصلاط لفقت شرط جواز ہاں وہ العدو اگر کوئی بندہ بغیر وضو نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنا جائز نہیں کیونکہ اس کو تہارت حاصل نہیں نمبر دو بلا مص و من غیر غلافن اندرا ہمارے یہاں بغیر وضو کے ہو تو غلاف کے بغیر قرآن بھی نہیں چھو سکتا لہٰذا ہماری فکہ میں تو اس درجہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا مقام بیان فرمایا گیا ہے کہ بغیر تہارت کے قرآن چھونا جائز نہیں ہے تو ہم پیارے بارے میں یہ کیسے واضح کیا جا سکتا ہے کہ ہم صورت الفاتحہ کو اس چیز کے ساتھ لکھنے کو جائز سمجھتے ہیں اصل ایک ضابطہ سمجھ لیں ضابطہ سمجھنے کے بعد پھر مسئلہ سمجھیں مسئلے کے بعد پھر عبارت کی تنقید سمجھیں میں اس پر دو تین ان شاء اللہ آپ حضرات کی خدمت میں اس کے تائیدات بھی پیش کروں گا قرآن و سنت سے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس عبارت سے فاتحہ کو خون کے ساتھ فاتحہ کو بول کے ساتھ لکھنے کا جواز تو درکنات عدم جواز ثابت ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں ان اللہ پیش کروں گا نفس مسئلہ پیسے سمجھ لیں. ایک ضابطہ ہے فقہ کا امور محرمہ از قسم میں اقوال و افعال بحالت اکراہ و اجبار اور بوقت مسمسہ و اضطرا قابل مواخذہ نہیں ہیں کیا مطلب ایسے امور جو ناجائز ہیں اور وہ اقوال کے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا تعلق افعال کے ساتھ ہے کیا مطلب ایک ایسا قول ہے جس کا کرنا حرام ہے ایسا فعل ہے جس کا کرنا حرام ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قول حرام ہے فیل کرنا بھی حرام ہے لیکن اگر انسان کو استراری کیفیت حاصل ہو جائے اگر انسان مخمصہ میں پڑ جاتا ہے استرار میں پڑ جاتا ہے بالکل لاچار ہو جاتا ہے تو لاچاری کی حالت میں وہ اقوات جو حرام ہے وہ فال جو حرام ہے ان کا کرنے کی گنجائش اور جواز ہوتا ہے لیکن یہ جو جواز ہوتا ہے اس جواز کی پھر دو صورتیں ہیں یہ جواز ہوگا ایک تو ہوگا حق کے اعتقاد میں ایک ہوگا حق کے عمل میں حق کے عمل میں ہوگا تو اب یہ چیز حرام تھی قول کے قبیر سے تھی یہ چیز حرام تھی فیل کے قبیر سے تھی لیکن یہ حرام چیز حق کے عمل میں اب حلال ہو جاتی ہے لیکن اعتقاد کے طور پر پھر بھی حرام رہتی ہے اس پر مثال سمجھے پھر بات واضح ہو جائے گی اگر وہ چیز ہے اقوال کے قبیر سے قرآن کریم میں ہے صورت النحل آیت نمبر ایک سو میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں من قفر اب من بعد ایمان ہی اللہ من اکرہ و قلب ہو ایمان اگر کوئی بندہ ایمان لانے کے باوجود اللہ کا انکار کرتا ہے کفر اختیار کرتا ہے اللہ اگر آگرشاد فرماتے ہیں فا علیہم غذب المن اللہ ول اذاب تو اللہ کی پھٹکار بھی ہوگی دردناک عذاب بھی ہوگا جو بندہ ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ پھر انکار کرے کفر بھی اختیار کرے لانت بھی برسے گی خدا کی پھٹکار بھی ہوگی عذاب علی عظیم بھی ہوگا لیکن علّام عکرہ ہاں اگر ایسا بندہ ہے جس کو مجبور کر دیا گیا کلم کفر کہنا ہے کلم قفر نہیں کہو گے جان جائے گی اب اس بندے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر لیکن زبان سے وہ کہہ دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے وہ پھٹکار لانت اور جو عذاب عظیم تھا اللہ رب العزت نے اس پر مرتب نہیں فرمایا ایسا اہ سمے معلوم ہوا اگر کوئی ایسا قول ہے جو کہ محرمات کے قبیل سے ہے لیکن انسان مخمصہ میں ہے لاچاری کی حالت میں ہے انسان انتہائی مجبور ہو چکا ہے جان کے جانے کا اندیشہ ہے اس کے لیے اس قول کو کہنا اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے بشرطے کہ اس کا دل ایمان والا ہو یہ تو ہو گیا اقوال کے قبیل سے اب ہم دیکھتے ہیں افعال کے قبیل سے افعال کی مثال قرآن کریم میں صورت البقرا عیت نمبر ایک میں اللہ تعالی نے چار چیزوں کو بیان فرمایا یہ چار چیزیں حرام ہیں فمنستر غیر باغوں والا اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ انتہائی مجبور ہو چکا ہے اور اس چیز حرام کو کھا رہا ہے مقصد اس کا لذت حاصل کرنا بھی نہیں ہے اور مقصد اس کا بلا عادن نئی حد سے بڑھنا ہے تو پھر فرمایا فلا اس اس بندے پر گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے اللہ رحم کرنے والا ہے یہاں ایک بات سمجھ لیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ چیزیں افعال کھانے کے قبیل سے ہوں ایک اعتقاد اور ایک عمل عمل کے قبیل سے تو حلال ہو جاتی ہیں لیکن اعتقاد کے قبیل سے پھر بھی وہ حرام رہتی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ عقل حرام جو تھا اب اس کے لیے عملاً حلال ہو گیا ہے لیکن اعتقاد اب بھی حرام ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا غفور الرحیم اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے کیا مطلب ہے جو بندہ اب حرام استعمال کر رہا ہے اللہ اس کو بخش بھی دے گا اللہ رب العزت اس کو رحم بھی کر دے گا اللہ نے پہلے فرمایا فلاں اسمال ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے جو کھائی ہے چیز عمل کے قبیل سے تھا عمل اس کا حلال تھا فرمایا کہ فلا اسمال اس پر گناہ نہیں لیکن چونکہ اعتقاد میں اس کے حرام تھا اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو مغفرت کرنے والا ہے اللہ رب العزت اس کو رحم کرنے والا ہے کیوں اعتقاد میں آپ نے اس کو گناہ سمجھنا ہے اب جو مغفرت ضبط ہوتی ہے وہ بعدس گناہ ہوتی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا گناہ سمجھنا ہے اس کو کیوں جب گناہ سمجھے ہوئے کرو گے تو اللہ رب العزت گناہ کو معاف فرما دے گا خیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک قاعدہ پیش کیا ایک ضابطہ پیش کیا کہ بعض اقوال ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہیں اضطرائی حالت میں گنجائش ہے بعض افعال ایسے ہیں جو حرام ہیں اضرائی حالت میں گنجائش اب اصل عبارت سمجھیں اور اصل مسئلہ سمجھے علامہ ابن آابدین شامی اللہ علیہ نے رد المحتار میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں اختلف فر تدابی بالمحرم بالمحرم حرام چیزوں کے ساتھ اگر انسان علاج کرتا ہے اس میں اختلاف پایا گیا ہے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے ایک قول یہ ہے کہ ناجائز ہے لیکن فرماتے ہیں ظاہر المذہب المن امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا ناجائز ہے منع ہے انسان اس سے علاج نہ کرے اس کی شرح اب اس سے کیا مطلب ہوا امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نہایا شرالحدایہ حسام الدین سغناکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے لکھا ہے آپ فرماتے کے حرام چیز سے حلال جو بعض فقہان فرمائے کے جائز ہے امام صاحب فرماتے کے منع ہے انہوں نے کس طور پر کہا آپ فرماتے ہیں فف نہ نہایا ان ذخیرہ یجوز و علی مفی شفا ولم یالم دوان آخر وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے ان حضرات کا موقف اس وقت ہے کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ اس حرام کے علاوہ شفا کسی اور چیز میں بالکل نہیں ہے اعتقاد یہی ہو کہ حرام ہی چیز میں شفا ہے اس وقت گنجائش ہے وغیرہ گنجائش بالکل نہیں ہے تو خیر محرض کر رہا تھا دیکھیں دو قول تھے تداوی بالمحرم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے کب جب یہ پتا ہو کہ اس حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں شفا نہیں نمبر دو امام صاحب کا ظاہر مذہب وہ کیا ہے کہ علاج کرنا منع ہے غیر مقدس اس پر ایک سوال کرتا ہے کہ امام صاحب کے دونوں قولوں میں تعارض ہے کیوں امام صاحب کا ایک کال کیا ہے حرام چیز کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے نمبر دو گنجائش ہے نمبر دو امام صاحب کا قول ہے کہ حرام چیز کے ساتھ دوا کرنا اس کے ساتھ علاج کرنا یہ بالکل منع ہے تو دیکھیں ایک میں جواز فرما رہے ہیں اور دوسرے میں منع فرما رہے ہیں لہذا امام صاحب کا ایک قول دوسرے قول کے خلاف جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں قول میں تعرض نہیں ہے کیوں امام صاحب جو فرماتے ہیں منع منع کا مطلب یہ ہے کہ حالت اختیاری میں منع ہے آپ کو حرام چیز کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی علاج معلوم ہو رہا ہے اب حالت اختیار ہے اب علاج منع ہے اور جو فرماتے ہیں کہ علاج کی گنجائش ہے وہ کب ہے حالت اخترار ہو یہی بات خود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں قول ہو ظاہر المذہب المنو محمول مضنون کما عالم کا آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب شیوا مضموم ہو ظام اور گمان میں ہو شفا موہوم ہو شفا یقینی نہ ہو تو معلوم ہوا امام صاحب جو فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے آج جو فرماتے منع ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے غیر مقلد اس پر ایک اشکال کرے گا غیر مقلد کہتا ہے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ جو قول تھا کہ حرام کے ساتھ علاج کرنے کی گنجائش ہے جب اس حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں انسان کو شفا کا یقین نہ ہو امام صاحب کا یہ کال کہ گنجائش ہے لیکن جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں حدیث مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ لم یج الشفا اکم فی محرم علیکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا کو حرام میں نہیں رکھا اب دیکھیں حدیث فرما رہی ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ ہاں اگر پتہ ہو کہ اس حرام میں شفا ہے یقین ہو تو پھر آپ حرام کے ساتھ علاج کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول خود حدیث کے خلاف ہو گیا بات سمجھ رہے ہیں جی ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ غیر مقلدین میں عقل نہیں ہے اگر عقل ہوتی تو اشکال نہ کرتے کیوں تاروز کے لیے علماء منطق نے لکھا ہے تاروز کے لیے آٹھ باتوں کا جاننا ضروری ہے در تناکس در تناکس وحدت شرط داں وحدت موضوع وحادت شرط و اضافہ زمان ایک ہونا چاہیے پھر تاروض ہوگا ہم کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے پر معمول ہے کہ جب زمانہ کیا ہو اس کو ہاں ہم کہتے ہیں کہ وحدت زمان شرط ہے تاروز کے لیے لیکن یہاں پر عادت زمان نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حدیث کا تعلق اس حالت کے ساتھ ہے جو حالت اختیار ہے اور شفا حرام میں ہونا جو امام صاحب کا قول ہے اس کا تعلق حالات اضطرار کے ساتھ ہے جب احوال مختلف ہیں تو پھر تاروز بھی نہ رہا اس پر ایک مثال جو ہمارے منطق کی کتابیں عام طور پر لکھی ہوتی ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ علاج نہیں کرانا چاہیے مرادی ہے کہ جب حالت صحت ہو دوسرا بندہ کہتے کہ علاج کرانا چاہیے مرادی ہے کہ جب حالت بیماری ہو اب دیکھیں ان دونوں افراد کے اقوال میں تعارض نہیں ہے یہ کہہ رہے علاج کراؤ یہ کہہ رہے نہ کراؤ ہم کہتے تاروض نہیں کیوں اس لیے کہ علاج کراؤ حالت بیماری میں علاج نہ کراؤ حالت صحت میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں لہٰذا حدیث کا تعلق تھا حالت اختیاری میں امام صاحب کے قول کا تعلق تھا حالت استراری میں حالات استراری الگ ہے حالات اختیاری الگ ہے لہٰذا دونوں میں کوئی تضاد اور کوئی تعارض نہیں ہے آپ حضرات نے یہ بات تو دیکھ لی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقا میں جو ہم نے اصولات کی خدمت میں پیش کیے قرآن و سنت سے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حرام چیز کے ساتھ حرام چیز کے ساتھ تداوی کی گنجائش موجود ہے حرام چیز اگر اقوال کے قبیر سے ہو حرام چیز اگر افعال کے قبیر سے ہو تداوی کی گنجائش موجود تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ حنفی کے اس مسئلہ میں پھوکہ احناف نے قرآن اور سنت قرآن مجید کی صورت الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنے کو روا نہیں رکھا آپ کی خدمت میں عبارت پڑھتا ہوں پھر آپ کا ضمیر اور آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ واقعی اس عبارت سے قرآن مجید کو صورت الفاتحہ کے فاتحہ کو پیشاب کے لکھنے سے منع ثابت ہو رہا ہے چل جائے کہ اس سے اس بات اور گنجائش ثابت ہو عبارت سمجھیں اصل مسئلہ کے عنوان کے دیکھیں عبارت یہ ہے کہ کزخ تارہ صاحب الہدایات فی تجنیس صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمت اللہ علیہ ان کے کتاب ہدایا ہے اسی طرح ان کی کتاب ہے ان کا نام ہے تجنیس اپنی تجنیس کتاب میں بیان فرماتے ہیں لو رافہ فقاتب الفاتح طا بدم الا جب ہی وان فی جاز لل استشفاء وبل بول ایزن ان عالم فی شفا ان آپ فرماتے ہیں میری طرف دیکھیں آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کی نقصیر پھوٹ پڑے اور وہ اپنی پیشانی اور اپنے ناک پر سورت الفاتحہ یا پیشاب کے ساتھ صورت الفاتحہ لکھے تو یہ اس وقت جائز ہے ان عالم افیہ شفان اگر اس کو علم ہو کہ اس میں شفا ہے ان چیزوں کا لکھنا اس وقت جائز ہوگا جب بندے کو پتہ ہو کہ اس میں شفا موجود ہے آگے بارت کیا ہے لاباسا بھی لا کن لم یون لیکن ان چیزوں میں شفا کا ہونا یہ منقول نہیں ہے اب ادھر میری بات توجہ فرمائیں اب اس عبارت کا حاصل یہ نکلا صورت الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا اس وقت جائز ہے ان عالم فی شفان اگر بندے کو پتہ ہو کہ اس معاملے اور کام میں شفا ہے بلاکن لم یون لیکن شفا منقول نہیں ہے آپ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں منطقی انداز میں پھر قرآن سے دو مثالیں پیش کرتا ہوں ہم ایک منطق میں ایک مثال پیش کرتے ہیں مثالی ہے ان شمس و تالیاتن فن ہار و اگر سورج نکلا ہوا ہوگا تو دل موجود ہوگا اب سورج نکلا ہوا ہو یہ ہو جائے گی شرط دن موجود ہوگا یہ ہو جائے گی جزا ولاکن نہ شمسا لے سب تالیاتن لیکن سورج طلوع نہیں ہو رہا فن ہار و لہسا بھی تو پھر دن بھی نکلا ہوا نہیں ہوگا کیا مطلب ایک شرط ہو اس کے بعد ایک جزا ہو جب شرط کی نفی ہو جاتی ہے تو جزا خود بخود منطفی ہو جاتی ہے آپ منطق کی زبان میں اگر کہنا چاہیں ایک ہوتا ہے مقدم ایک ہوتی ہے تالی مقدم جب چلا جائے تالی خود بخود منتفی ہو جاتی ہے میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو فرماتے آکا فرمائیے کل ان کان الرحمان ولاد ان فان اولابدین اے پیغمبر آپ ان مشرقین کو جو اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں آپ ان کو فرما دیجئے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا فان اول العابدین تو اس اللہ کے بیٹے کی عبادت کرنے والا پہلا بندہ میں ہوتا اب دیکھیں ان ہو گیا شرطیاں اگر اللہ کا بیٹا ہوتا میں عبادت کرتا اللہ آگے فرماتے ہیں سبحان رب السماوات سماوات اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹا ہونے سے پاک ہے معلوم یہ ہوا شرط تھی پھر جزا ہے لیکن آگے شرط کی نفی ہے شرط ہے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا میں عبادت کرتا شرط کی نفی ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے لہذا نبی اللہ کو اس بیٹی کی عبادت نہیں کرے گا مثال نمبر دو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں لو کانفیما عالیہ اللہ الفصد اگر آسمان اور زمین میں خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا آسمان اور زمین برباد ہو جاتے اللہ آگے ارشاد فرماتے فصبحان اللہ فسبحان اللہ رب العرش امّا یسفون اللہ رب العزت کی ذات جو یہ لوگ خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات ان سے پاک ہے جب خدا کی ذات پاک ہے شرط نہیں پائی گئی تو اس کا مطلب ہے جزا بھی منتفی ہے مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین بھی برباد نہیں ہوئے اب اسی ضمن میں میں آپ کی خدمت مسئلہ پیش کرتا ہوں مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی بندے کے ناک سے نقصیر بھئی صورت الفاتحہ پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے ان نالی مفی شفان اگر پتا ہو کہ اس میں شفا ہے بلا کہ لمحی کر لیکن شفا منقول نہیں ہے جب اس شرط کی نفی ہو جاتی ہے تو جزا کی بھی نفی ہو جائے گی مطلب ہی نکلے گا کہ اب قرآن مجید کو صورت الفاتحہ کو آپ پیشاب کے ساتھ یا آپ دم کے ساتھ پیشانی اور ناک پر لکھنا بھی جائز نہیں ہوگا اب اندازہ کیجئے اس عبارت سے آپ بتائیے کہ کیا قرآن مجید کی صورت الفاتحہ کو پیشاب اور خون کے ساتھ لکھنے کا جواز پیدا ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے نفی یہ تو نفی ہوتی ہے لیکن میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس عبارت سے نفی ثابت ہو رہی تھی غیر مقلدین کی اقل رساں نے اس کو کیا بنا دیا اس بات بنا دیا وہ تیرکی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی تمہاری ظرف میں پہنچی تو حسن کہلائی ہم اگر پیش کریں تو کچھ نہیں اگر وہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا مار کا فتح کر لیا تو خیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ با عبارت ایسی تھی کہ اس عبارت میں نفی ثابت ہو رہی تھی جو شرط صاحب ہدایہ نے کتاب میں لگائی تھی اس شرط کی نفی بالکل ساتھ موجود ہے جب نفی موجود ہے شرط کی تو جزا بھی منتفی ہو جائے گی شرط یہ تھی کہ اگر شفا کا علم ہو لیکن آگے فرما دیا کہ اس میں شفا موجود نہیں ہے جب شفا نہیں ہے تو لہٰذا پھر اس کے ساتھ لکھنا جائز نہیں ہوگا اب ہم غیر مقلدین کو دیکھتے ہیں آپ نے سوال غیرمقدی سے کرنا کیسے حوالہ جات موجود ہے میں آپ خدمت میں برض کرتا ہوں غیر مقلدین سے سوال کریں آپ سوال یہ کریں کہ ہمیں بتائیے کہ کسی پاک چیز کے ساتھ قرآن مجید کو لکھنا جائز ہے غیر مقلد کیا جواب دے گا حضرت جائز ہے آپ کا یہ کہ آپ کی فکہ میں موجود ہے کنز الحقائق منفک خیر الخلائق میں علامہ و وحید و زمان صفحہ نمبر 16 پر لکھتے ہیں ول منی و منی پاک ہے وہ غ ہو و فرق سے من ہو از کا ہاں اگر منی خشک ہو تر ہے تو اس کو دھویا جائے اور اگر خشک ہو تو اس کو وہاں سے کھرچ لینا یہ بہتر ہوتا ہے لیکن دھونا زیادہ بہتر ہے آگے کہتے ہیں وہ کزالک دم غیر و دم الحیض حیض کے خون کے علاوہ باقی سارے خون پاک ہیں و الفرج عورت کی شرمگاہ کے رطوبت بھی پاک ہے والخمرو اور یہ جو شراب ہے شراب بھی پاک ہے وہ بول الحیوانات غیر الخنزیر تمام حیوانات کا بول اور پیشاب خنزیر کے علاوہ سارے کا سارا پاک ہے آپ کہیں کہ آپ نے ابھی فتویٰ دیا کہ پاک چیز کے ساتھ قرآن کریم کو لکھنا جائز ہے آپ کی فقہ میں یہ سارے کی ساری چیزیں پاک ہیں آپ کے فتوے آپ کی اس فقا سے ثابت ہوا کہ آپ لوگ قرآن کریم کو قرآنِ کریم کو ان بول کے ساتھ اور اسی طرح رتوبت فرج کے ساتھ اسی طرح خنزیر کے علاوہ دیگر حیوانات کے بول کے ساتھ لکھنے کے آپ قائل ہیں لہذا قائل تو آپ تھے آپ نے فقہ حنفی پر خام کا اطلام تھوک دی آپ نے ہم پر خام کا الزام تھوپ دیا اسی طرح آپ دیکھیں نظر الابرار میں علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں و کدال کفل بولکلب و ہی اسی طرح بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں کتے کے پیشاب اور کتے کے لید میں کہ یہ پاک ہے یا نہ پاک ہے علامہ صاحب خود کہتے ہیں وحق و اللہ اللہ دلیل النجاسا حق بات یہ ہے کہ اس کی نجاست پر کسی کے دلیل موجود نہیں ہے تو دیکھیے آپ تو ان چیزوں کو پاک کہتے ہیں تو آپ خود فتویٰ دیتے ہیں کہ پاک کے ساتھ قرآن لکھنا جائز ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کریم کی توہین کے مرتکب آپ خود ہو رہے ہیں سمجھ کے تو خلاصہ خیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میں خلاصہ دوبارہ دوہرا دوں کہ غیر مقلدین کا جو اعتراض تھا کہ فقہ حنفی میں موجود ہے کہ قرآن کریم کی آیت صورت الفاتحہ کو پیشاب کے ساتھ اور اسی طرح خون کے ساتھ لکھنا جائز ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ قرآن و سنت کے دلائل تو یہ بتاتے تھے کہ جائز ہو فکہ حنفی پھر بھی فرماتی ہے کہ جائز نہیں ہے تو بتاؤ جو فقہ قرآن کریم کو بغیر وزو چھونے کو جائز قرار نہیں دیتی وہ اس فقہ کے متعلق یہ بات آپ کیسے ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ وہ فقہ قرآن مجید کو ان غلیظ غلی چیزوں کے ذات لکھنے کی قائل ہو سکتی ہے نمبر دو دوسرا مسئلہ سمجھیں آپ نکالیں صفح نمبر 12 سفر نمبر بارہ میں ایک اعتراض ہے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں بات موجود ہے کہ امام اس بندے کو بنایا جائے کہ جس بندے کی بیوی خوبصورت ہو غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے محلے کے بندے جمع ہو گئے اور کہنا کہ ہاں بھی بیوی سب کی چیک کرو بیوی آگے لین میں لگ جائے ہاں بھی فلام مولانا صاحب کی بیوی خوبصورت لہذا حضرت آئیے تشریف لائیے اور امامت فرمائیے اور اس مسئلے کو اپنے اسٹیج پر اتنا گندی زبان میں بیان فرماتے ہیں کہ العمان الحفیظ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ انشاءاللہ شاء ہم پیش کریں گے کہ مسئلہ اصل ہے کیا غیر مقلد سمجھا کیا ہے قرآن و سنت اس بارے میں کیا بتاتا ہے مسئلہ جب آپ کی خدمت میں واضح ہوگا آپ کو پتہ چلے گا کہ غیر مقلد اس مسئلہ کو جو تذہیق کا نشانہ بناتے ہیں تار و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں پہلی بات آپ یہ سمجھے۔ امام کا پاک دامن ہونا حفیف ہونا عزت والا ہونا یہ ہر ایک کے ہاں مطلوب بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ امام اچھا ہو عفیف ہو پاک دامن ہو اس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض لگانے والا نہ ہو یہ ہر بندہ چاہتا ہے حدیث مبارک میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کہ فوائد جو اب جب آپ نے بیان فرمائے آپ نے فرمایا فن نہ ہو اغر و لل و نکاح جب انسان کرتا ہے تو نکاح اس کی آنکھ کا بھی پردہ ہے اور اس کی شرم کا کی بھی حفاظت کرتا ہے معلوم ہوا عفت کے لیے بنیادی چیز کیا ہے انسان کا شادی شدہ ہونا ایک انسان شادی شدہ نہیں ہے ایک شادی شدہ ہے شادی شدہ انسان یہ زیادہ فیف ہوگا بنسبت اس شخص سے جو غیر شادی شدہ ہے کیوں اس کے پاس حلال مال موجود ہے حلال بیوی بی موجود ہے پہلی بات ہم یہ دیکھی کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عفت اور پاک دامنی یہ نکاح سے ہوتی ہے نمبر دو نکاح بھی ہو جائے لیکن نکاح میں اگر بیوی بی خوبصورت مل جاتی ہے تو افت اف اور پاک دامنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لے غالبا ہُو احب لہا و آپ فل عدم تعلق بندہ جب اپنی بیوی بی خوبصورت ہوتی ہے اپنے تمام کے تمام دلی محبتیں اپنی تمام کے تمام دلی تعلقات اسی بیوی بی کے ساتھ قائم کرتا ہے کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا لہذا جب تمام تعلقات خوبصورت بیوی بی ہو نکاح ہو اور بیوی بی کی طرف میلان ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں عفت اور پاک دامنی سب سے زیادہ ہو جاتی ہے ایک بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ اگر بیوی بی خوبصورت ہو انسان عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے اور شریعت میں پاکدامنی مطلوب ہے دوسری بات یہ سمجھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں امام کون بنے حضور صلاحت واللام نے فرمایا امام خیار الناس بنے وہ بندہ بنے جو خیار ہو اچھا ہو بہتر ہو عظیم المرتبت ہو خیار الناس کیسے بنے گا حدیث مبارک میں ہے ان سرکم ان تک والا اگر تم مسلمانوں کو بات محبوب گزرے کہ تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں پھل یا ام وکم تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری امامت کون کریں خیار امت کریں اچھے اور بھلے لوگ کریں فِ انَََ و فود و کم فیمہ کم و بین رب کم <وَجلَّة> حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ اور تمہارے درمیان یہ وفت ہیں تمہاری بات خدا تعالیٰ کی دربار میں پہنچاتے ہیں حدیث سے معلوم ہوا حدیث سے معلوم ہوا کہ امام کا خیال الناس ہونا یہ شریعت میں محبوب اور مندوب ہے نمبر دو دوسرے عدیت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیال ہوتا کون ہے فرمایا جامع ترمزی جلد اول صفحہ نمبر دو سو انیس پر نبی الاسلام نے فرمایا خیار و کم تم میں سے خیار وہ لوگ ہیں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں اچھے تعلقات بیویوں کے ساتھ ہوں اٹھنا بیٹھنا اچھا بیوی کے ساتھ ہو یہ لوگ خیال ہیں اب ان دونوں باتوں کو ہم جب دیکھتے ہیں ان دونوں باتوں کو ہم دیکھتے ہیں خیار لوگ امامت کروائیں اور امامت کون لوگ کروائیں جو خیال ہوں خیار کون ہے جو بیوی بی کے ساتھ اچھا ہو بیوی بی کے ساتھ اچھا کون ہوگا حدیث مشکات میں موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علّم ارشاد فرمایا مستفاد من بعد تقوی اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو ایمان کے جا ایمان کے بعد سب سے بہترین جو چیز نصیب ہوتی ہے فرمایا کہ وہ کیا ہے جی خیر اللہو من زوجت جطن نیک بی بی ہے کیا مطلب ان امرہا عطاعت جب اس کو کوئی حکم فرماتا ہے اس کی بات کو قبول کرتی ہے اس کی اطاعت کرتی ہے کہنا مانتی ہے وائن نظر علیحا سرت اگر اس کی جانب نظر کرتا ہے تو اس کی نظر کو خوش کر دیتی ہے ان اقسم علیہ یہ لفظ علی ہے آپ کی فائل میں ہوگا اس کو, کو درست کرنے علیہ ہے وَ اقسم علیہ اگر اس کو, کو کوئی قسم دیتا ہے ابرت ہوں تو عورت اس قسم کو پورا کرتی ہے وََ غابانہ اگر گھر پر سے چلا جاتا ہے سفر پر تو نصحت فی م... ہی و مال ہی. اس کے اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے اس چیز سے پتہ چلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی کو جو اوساب بیان فرمائے وہ ایک وصف یہ ہے اگر خواند اپنی بیوی بی کی طرف دیکھے تو بیوی بی اس کو کیا ہو محبوب گزرے اچھی لگے اس کو خوش کر دے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ دس سو چودہ ہجری آپ نے مشکات کی جو شرح لکھی ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے ارشاد اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان نظر علیہ سرت ہو اس کا مطلب کیا ہے آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے جا لت ہُ و سیرت فرمایا خاونت بیوی کی طرف دیکھے خوش ہو جائے کیسے خوش ہوگا نمبر ایک بے صورت بیوی کا حسن ہو خوبصورت بیوی ہو اپنے شوہر کو خوش کر دے گی و سیرت اپنی نیک سیرتی کے ساتھ اپنے خاونت کو خوش کر دے گی ان تمام حدیث سے میں دو تین باتیں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے پہلی بات ہم نے عرض کی تھی کہ انسان کا پاک دامن ہونا یہ تمام کے نزدیک بہترین مندوب چیز ہے پاک دامن کب ہوگا جب بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں اپنی نیک عورت اس کے نکاح میں آ جائے نمبر دو اللہ کے پیغمبر اشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے امام خیال بنے تمام حادیث کو جوڑتے جائیں خیار کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں اور آپ نے بلا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت دیکھ لی جس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی خوبصورت ہوگی تو امام اس کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا افیف اور پاک دامن ہوگا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بیوی کا خوبصورت ہونا یہ کس بات کی علامت ہے کہ انسان کیا ہے پاک دامن ہے بیوی بی کا خوبصورت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان پاک دامن ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں عرب میں عرب محاورات میں بعض ایسے محاورات چلتے ہیں ایسے کنایات چلتے ہیں آپ کو دکھائی کوئی چیز جاتی ہے لیکن اس کی مراد کچھ اور ہوتی ہے میں دو تین مثالیں پیش کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، عرب میں ایک محاورہ مشہور ہے فلان یا زید ال الرماد زید بڑی کیری والا ہے کیری سمجھتے ہیں جب آگ جلائی جاتی ہے تو راکھ اڑتی ہے زید ایسا ہے جس کے پاس بہت زیادہ راکھ ہے اب آپ کہیں گے کہ زید راکھ والا ہے اس سے کیا سمجھ آتا ہے لیکن یہ کنایا ہے کس بات سے زید بہت زیادہ راکھ والا اس کا مطلب ہے کہ زید سخی ہے وہ کیسے کثیر الرماد راکھ زیادہ ہے کیوں اس لیے کہ گھر میں لکڑی زیادہ جلتی ہے لکڑی زیادہ کیوں جلتی ہے اس لیے کہ اس کو کھانا زیادہ پکتا ہے کھانا کیوں زیادہ پکتا ہے اس لیے کہ مہمان کثرت سے آتے ہیں مہمان کثرت سے کیوں آتے ہیں اس لیے کہ بندہ سخی ہے آپ نے بیان کی چیز کو کیا آپ نے کثیر الرماد اس کی راکھ بہت زیادہ ہے لیکن مراد کیا تھی اس کی مراد یہ تھی کہ وہ سخی ہونا چاہیے حدیث مبارکہ میں ہے حدیث و میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ عورت تم میں سے وہ عورت جس کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے ہوں وہ عورت موت کے بعد مجھے ملے گی صحابیات میں سے سب نے اپنے ہاتھوں کو گننا شروع کیا اور دیوار کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ ہم میں سے کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ لمبے نکلے لیکن وفات حضورات وسلام کے بعد کس کی تھی حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات تھی حضور نے کیا فرمایا اثر و کنّی لحاق اطولا و کنہ یدن تیوالا اتحاد سے کیا مراد ہے تیوالا اہاد یہ کنایا ہے کس سے سخی ہونے سے کیوں ہاتھ کا طویل ہونا ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے ہاتھ کو اپنی بغل تک رکھتا ہے اپنی جیبوں تک رکھتا ہے اس کے ہاتھ کون سے ہیں اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں وہ بندہ جو پھیلا کر دیتا ہے پھلا آتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے غریب آتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے محتاج کو بھی دے رہا ہے اب ہاتھ دے دینا یہ کنایا ہو جائے گا کس سے سخاوت سے یہ ہو گئی دور ایک عام طور پر آپ حضرات بھی سنتے ہوں گے ہم بھی سنتے ہیں عام طور پر ایک بات چلتی ہے وسیم اکرم ایسا شخص ہے جو کہ آپ کے کرکٹ کے میدان میں بڑے کارہائے رہا نمایاں سر انجام دے وسیم اکرم ایک مرتبہ جا رہا تھا دو آدمی اس کے ساتھ سیر کر رہے تھے وسیم اکرم بھاگا جا رہا بھاگا جا رہا بھاگتا جا رہا لیکن یہ بندہ تھکا نہیں اب جو دوسرے لوگ تھے وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں وسیم بھائی کے پاس اس سے پوچھا وسیم بھائی آپ تھکتے نہیں وسیم مکرم نے کہا جی میں سگریٹ نہیں پیتا کیا کہا میں سگریٹ نہیں پیتا سوال کیا تھا آپ تھکتے نہیں جواب دیا کہ میں سگریٹ نہیں پیتا یہ وہ مثال ہے جو آپ ان افراد کو دے سکتے ہیں جو اسکول اور کالجز کے ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں وسیم اکرم کو آپ سے زیادہ وہ جانتے ہیں اس کی کرکٹ کو آپ سے زیادہ وہ جانتے ہیں اس لیے استاذ وکر یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ عوام الناس میں جب کام کریں مثالیں بولتے جن کو عوام بھی سمجھیں ہمارے یہاں ایک مثال چلتی ہے ایک کو کہتے ہیں دلیل ایک ہوتا ہے ڈھنگوسلا دلیل ہوتی ہے جو گفتگو سمجھ آئے ڈھنگوسلا ہوتا ہے جو دلائل کی بنیاد ہوتے ہے بس گرانا ہوتا ہے اس کو استادی جب اس کی مثال عوام الناس میں دیتے ہیں استاجی بیان فرماتے کہ دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے جو بال کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے ایک وہ ہوتا ہے جو وٹا بال کرتا ہے اب ایک بال جو ٹھیک کرتا ہے وہ تو بات سمجھ آتی ہے جو وٹا بال مارتا ہے وٹا بال ایسی ہے جس کو اسکول اور کالج کے بندے اور عام الناس بالکل جان لیتے ہیں لہذا عوام الناس کے سامنے استاذ مکرم فرماتے مثالیں ایسی پیش کی جائیں جس کو عوام سمجھے آپ نے مثال کیا پیش کی مثال یہ پیش کی وسیم اکرم کو کہا گیا کہ آپ تھکتے نہیں انہوں نے کیا کہا جی میں سگریٹ نہیں پیتا سوال کیا تھا تھکتے نہیں جواب ہے سگریٹ نہیں پیتا سمجھے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں سگریٹ نہیں پیتا جو بندہ سگریٹ نہیں پیتا وہ تھکتا نہیں ہے یہ سگریٹ نہ پینا کنایا تھا کس سے تھکنے سے کیوں جو بندہ سگریٹ پیتا ہے اس کے پھیپڑے کمزور ہو جاتے ہیں پھیپڑوں کے اندر ہوا کی آمدن بہت کم ہو جاتی ہے اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے جب سانس پھولے گا تو جسم کے قواق کمزور ہو جائیں گے جب دوڑے گا تو دوڑ نہیں سکے گا جلدی تھک جائے گا لہذا سگریٹ نہ پینا یہ کس سے کنایا تھا یہ کنایا تھا <coughs> یہ کہ تھا جلدی نہ تھکنے سے تو میں نے تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیان کسی چیز کو کیا جاتا ہے مراد کچھ اور ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں فقہ کی عبارت میں موجود ہے ثم الحسن و امام پھر اس کو بنایا جائے کہ ثم الحسن و زو جتاً احسن و زو جتن کا یہ معنیٰ ہرگز نہیں ہے امام کو لایا جائے اور بیویوں کو قطار میں کھڑا کر دیا جائے چیک کرا لے جائے بلکہ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ امام ہمارے جو فقہ یہ بتانا چاہتی ہے سمل سم اکثر و ضوج کہ امام ایسا ہو جو پاک دامن ہو امام کیسا ہو پاک دامن ہو امام کی پاک دامنی دامن بتانا مقصود تھی ہرگیز یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ امام کی بیو کو لایا جائے اور لا کر چیک کیا جائے اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں استاد و کرم مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتم فرماتے ہیں کہ میں ایک جلسے میں خطاب کر رہا تھا خطاب کے دوران میرے پاس ایک چٹ آئی کہ آپ کی فکانفی میں ہے کیوں آپ کے ہاں فقہ حنفی میں یہ امامت کی شرط موجود ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جس کی بی, بی خوبصورت ہو اب ظاہری بات ہے عوام کے سامنے جب آپ بیان کریں آپ سٹیج کی زبان بولتے ہیں وہ زبان الگ ہوتی ہے درسگاہ میں جب آپ بیٹھنا چاہیں سمجھنے اور سمجھانے کے بعد یہ بات بالکل الگ ہوتی ہے استادی فرمانے لگے کہ میں نے یہ جواب دیا کہ دیکھو اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تخوہ جس طرح بڑا تھا امام ابو حنیفہ کا علم جس طرح بڑا تھا امام ابو حنیفہ بہت بڑے ولی بھی تھے صاحب کشف اور صاحب کرامت بھی تھے آپ کو کشف ہو گیا تھا چودھویں صدی میں ایک ایسا فرقہ آئے گا کہ جو اپنا مسلک کے ترویج اور مسلک کی اشاعت کے لیے دلائل سے جب آجز آ جائیں گے وہ لڑکے اور عورتیں پیش کرے گا تو امام صاحب نے فرمایا اپنے مسلق پر پکے رہنا اپنی بیوی خوبصورت ہو اپنا مسلک تبدیل کرنے کی حاجت نہ پڑے اب ظاہری بات ہے ٹکور ہوئی نا جی جب ٹکور ہوتی ہے تو رکوا کی ملا کہ بھائی جواب ہو گیا استاد خود فرماتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہے اور ہم ان گھروں کو بھی جانتے ہیں ان مساجد کو بھی جانتے ہیں ان آئمہ کو بھی جانتے ہیں سنوں نے صرف اور صرف عورت کے لیے اپنے مسلق کو تبدیل کر دیا غیر مقلدوں نے عورت پیش کی مسئلہ کے اہل حدیث قبول کر لیا اور ان کی عورت کو بھی قبول کیا اور ان کے پاس چلے گئے صرف اور صرف بیوی کی وجہ سے تو امام صاحب فرماتے ہیں بیوی اپنی خوبصورت ہو کہ مسلق تبدیل نہ کرنا پڑے اور اس سے بڑھ کر میں ایک اور جواب دینا چاہتا ہوں علامہ وحید و زمان غیر مقلد علامہ وحید الزمان زمان نے اپنی کتاب لکھی من منفکر نبی المختار جلد اول اور صفحہ چھانوے پر علامہ بحید الزمان نے یہی عبارت وہاں پر لکھی ہے سم الحسن و زوجن امامت کی جو شرائط بیان کرتے ہیں پھر امامت کی شرائط کہتے ہیں سم الحسن و تن امام اس کو بنایا جائے جس کی بیوی خوبصورت ہو اگر بیوی خوبصورت ہونے کا مطلب عفت اور پاکدامی کے علاوہ آپ یہ لیتے ہیں کہ بیویوں کو قطار میں کھڑا کر دیا جائے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی فقہ میں بھی یہ موجود ہے جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے ہوگا بات سمجھ آ تو خیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس نشست میں تقریباً تین باتیں عرض کی ہیں سب سے پہلے عرض کیا کہ فقہ ہے کیا بلا فقہ ہے کیا چیز آپ حضرات کے سامنے جو فقہ فقہ لگایا جاتا ہے آپ فقہ کو سمجھیں قرآن حدیث اجماع اور کیا سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے ان فقہ کی تدویر مختلف ادوار میں کیسے ہوئی اور اس کی جو تدوین کا ابتدائی صحرا ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہے دوسرا مسئلہ میں نے ایک بیان کیا کہ غیر مقلدین جو ہم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اس اعتراض کی حقیقت کیا تھی کہ ہماری فقہ میں اس بات سے بالکل منع لکھا ہے کہ صورت الفاتحہ کو خون اور پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہو اور تیسری بات کہ ہماری فقہ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں امامت کی شرائط میں سے ہے کہ امام کی بیوی بی خوبصورت ہو لہذا لین میں قطار بنا کر چیک کرتے رہو ہم نے کہا نہیں اس سے مراد عفت اور دامنی ہے حضرت اقاروی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات میں نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت قاربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی غیر مقلد آپ سے بات کرے کہ آپ کا یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے آپ اس کو کہو کہ ہمارے اس مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہی ہے کہ امام عفت والا اور پاک دامن ہو اگر آپ کو اشکال ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض رساں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی کوئی عائد یہ حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث پڑھو جس میں یہ ہو کہ امام اس کو بنایا جائے جو زمانے کا مکار ہو زمانے کا بدکار ہو انتہائی فرسود آدمی اس کو امام بنایا جائے ہماری فقہ کا مطلب یہ ہے امام وہ ہو جو پاک دامن ہو اگر پاک دامنی قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ کے ذمہ یہ دلیل دینا ہے آپ ایسی دلیل پیش کرو جس میں اللہ کے پیغمبر ارشاد فرمائے کہ امام اس کو بناؤ جو کہ انتہائی خراب آدمی ہو انتہائی بے آدمی ہو کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے فرسود آدمی ہو اگر اگر آپ حدیث پیش کر دیں گے ہم اپنا مسئلہ قبول کر لیں گے واقعی ہمارا مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اب دیکھیں یہ دلیل ہم دے سکتے ہیں نا اگر یہ آپ پیش کر دیں گے کہ اگر آپ کو ہمارے مسئلہ پر اشکال ہے یہ دلیل پیش کرو تو ان شاء اللہ غیر مقلدات کی بات کو بالکل جواب نہیں دے سکے گا دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ فقہ ہم کو مسائل کو سمجھنے کی ہم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور وہ افراد جو فقہ حنفی کے خلاف دن رات اپنی محنت میں کوشاں ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے اگر ہدایت نصیب ان کو نہیں ہو رہی تو اللہ رب العزت ان سے جو ہے ہمارے ان سے جان چھڑوائے تو دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالیہ